الحمد على عباده الذين أما بعد من بسم نا ختیاداری لا تو ہو جیب سد کلاحی مل مسلا سی دم ولا عل محمد اللہ مسل سی دم ولا سی دحمد وبائی کوسل محمد سل سی د محمد لو سی دم محمد وبائی کوسل دیکھیں قرآن پڑھنے سے پہلے شروع کرنے سے پہلے ایک تو شیطان سے بچاؤ کے لیے اعز بلّہ پڑھے فسٹ آئز بلّہ مین شعیط اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ کی پناہ لے لے شیطان سے بچنے کے لیے تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ اوز باللہ لوگ پڑھنا بھول جلتے بسم اللہ پھر بھی پڑھ لیتے ہیں اوز باللہ نہیں پڑھتے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 گھر کا بیدی لنکا ڈھائے پھر میں یہ دعا پڑھتا ہوں وَمَا نفسی نفس ربی غفور پارا شروع ہو رہا میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا یہ تو بہت بڑا برائی کا حکم کرتا ہے مگر جس پہ میرا رب رحم کرے میرا رب والا مہربان پھر بھی سے آنے نہیں بند ہوتے پھر ایک اور دعا پڑھتا ہوں رب مغلوب فنتصر.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 معاف کر دیا ان لگوری بے شک وہ بخشنے والا مہربان یہ بڑی عجیب ہمارے ڈاکٹر شاہ صاحب عزقی خلیفہ ایک ناچنے گانے والا آدمی تھا بانسری بجاتا یہ بینڈ باجے سنتا ہے ہاں جی سب کچھ کرتا تھا کہ میں نے یہ استغفار بتایا چند دنوں کے بعد اس کو توبہ کی توفیق ہوگی رب ان ظلم تو نفسی فگ فرلی فرح ان الرحیم میں <سلام> تو یہ پڑھتا ہوں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 اللہ کے کلام سے محبت ایسی شان و شوقت والی چیز ہے یقین کریں قرآن سے سچی پکی محبت پیدا کر لیں قیامت والے دن یہ آپ کو بخشو کے جنت میں لے کے جائے محبت تو نہیں چاہیے ہم, ہمیں محبت نہیں ہے بس ڈیلی ڈالیے بس ایسا قرآن کی آئے پڑھیں تو ایسا ہو میری عادت ہے میں شیر بھی پڑھتا ہوں اب شیر کم پڑھتا ہوں اور آئے بھی پڑھتا ہوں لوگ شیر کو کہتے حضرت شیر لکھوا دینا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 سے وار چڑھ جاتا ہے پھر بندے کو جوش چڑھ جاتا ہے یا حضرت پیر غلام حبیب کی کبھی کیسٹ سیڑھی ملے تو اس کو سنتا ہوں او حضرت قرآن بیان کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فرشتہ بول رہا ہے کیا ان کی زبان سے پھول جڑتے تھے آیت آیت آیت آیت, آیت. تو اسی لیے میں اپنی مجلس سے ذکر میں بھی قرآن ہی رکھتا ہوں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 عطا امرون انا سب وطان سونان اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو پڑھتے تم کتاب ہو کام تمہارے کیا ہے ہم بھی بالکل یہ فٹ ہوتی ہے یہ ادیوں کے لیے ہے فٹ ہمارے اوپر ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں ہم قرآن ہیں اللہ اکبر کبیر اور واقعی بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں قرآن انہوں پر لعنت بھیج ہے فٹ ہے لانت ہے تیرے اوپر ان کا حضرت کیسے لانت بھیجتا ہے؟ تو کہا جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے جب یہ عید پڑھتے لعنت اللہ علی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے تو وہ قرآن کے الفاظ میں اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں ایک بندہ مجھے کہنے کہ لوں گا جی میں جھوٹ بولتا ہوں وظیفہ بتائیں کوئی میں نے کہا جلدی جھوٹ چھوڑنا ہے ایہستہ ایسا کن کہ جلدی چھوڑنا میں نے کہا یہ تین دن یہ ایت پڑھو لانت اللہ القاضبین لانت اللہ القاضبین تین دن کیا ایک دن میں ہی چھوڑ دیں گے جب لانت کی عید پڑھیں گے نا تو ڈر لگے گا کہ توبہ ہی توبہ تو جھوٹ چھوڑنے کا بڑا آسان طریقہ ہے پڑھیں ایسا عید کو ذرا سو دفعہ روز پڑھیں نا یہ وظیفہ لانت اللہ علی القاضبین دیکھو جھوٹ چھوٹتا ہے کہ نہیں چھوٹتا لیکن ہم نے تو قرآن کو بس رکھا ہوا ہے کہ وہ او اوپر سجا کے رکھا ہے اللہ اکبر کبھی اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن گھروں میں پڑھا ہے اور ہو ہو ہو ہو یہ آپ کے خلاف گواہی دے, دے دے گا قرآن حجت العلیک آپ کے خلاف حجت بن جائے گا آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا کیوں اس لیے یہ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 Oh, جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن سن کے پھر ان کے دل چمڑے نرم پڑ جاتے ہیں اور دل اللہ کے ذکر کی طرف جھک جاتے ہیں ہمارے فرماتے ہیں قرآن جس کا مراقبے میں دل نہیں لگتا وہ دو تین پارے قرآن پڑھے پھر مراقبہ کرے دل لگ جائے گا کیونکہ قرآن پڑھنے سے چمڑا نرم ہو جائے گا جب چمڑا نرم ہو جائے گا تو یعنی تلین جلود ہوگا تو تلینے کلوب بھی ہو جائے گا لیکن ہم پڑھتے نہیں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 کہتے ہیں جی اللہ اکبر در نفس سوزے جگر باقی نہ مان کہ میرے دل میں ایک درد سوز اور تڑپ ہوتا تھا جس کی وجہ سے میں شیر بناتا تھا در نفس سوزے جگر باقی نمان لطف قرآن سہر باقی نمان کہ صبح اور تحجد کے پڑھنے کا وہ قرآن چن گیا میرے سے کہ گلا ساتھ نہیں دیتا اس لیے میرے دل میں وہ درد و سوز بھی ختم ہو گیا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 تیئس گھنٹے آپ کرتے رہیں اور یہ ایک ڈیڑھ دو گھنٹے لگا لیں یہ زیادہ افضل ہے یہ زیادہ افضل ہے اکتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سہر گاہی اس لیے تجدید کے قرآن کو پابندی کریں اسے مولانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین نیکی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 تیری خاک میں ہو اگر شرر تو خیال فکر و گینا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعر پر ہے متارے کو وتے حیدری یہ شیر کہنے والے میں کتنی آگ لگی ہوئی ہوگی شیر بنانا آسان نہیں ہوتا ہمارے حضرت نے ایک دفعہ ایک نظم کہی فرمایا جس طرح عورت کو بچہ جنتے ہوئے جتنی تکلیف ہوتی ہے نا اتنی تکلیف بندے کو شیر بناتے ہوئے یا بیان لکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے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 محبت رسول کا اضطراب کیوں ضروری ہے اضطراب اضطراب کہتے ہیں بے چینی علامہ اقبال بہت سے لوگوں کے حالات واقعات لکھے ہیں کہ ان کو کتنی بے چینی ہوتی تھی یہ مولانا الیاس کی جو تحریک چلی ہے یہ ایسے ہی ہے سوسو سو سو کے رات انہوں نے گزاریا تو تب یہ چلیے رات کو نیند نہیں آتی تھی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 لوگ بغیر کرنے کے مر رہے ہیں اور الحاظ سویا پڑا اللہ اللہ کتنا غم ہوگا تو یہ غم زیادہ ہوگا نا جو بندہ پھر وہ نئی نئی تخلیقات ہوتی تو اسی طرح غم زیادہ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ پھر کیفیات بن کے چیزیں ہوتی ہیں اسی لیے انہوں نے غافل غافل طلبہ غافل لوگوں کے بارے میں کہا کہ سفیو ملا کو کیا خبر میرے جنو کی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 اس میں, میں نے تھوڑا سا کلام پڑھا تھا دیوانہ ہو گیا تھا تو کسی نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے نماز بھی نہیں پڑھتا وہ ایک دن اس, کو جوش اٹھا اس نے شیر کہا پڑھتا ہوگا نماز آ سجدہ کریں عالم مدھوشی میں آؤ ایک سجدہ کریں عالم میں میں لوگ کہتے ہیں کہ ساگر کو خدا یاد نہیں کہو کہ ہم سجدہ کر کے دکھاتے کہ زمین کمپنے لگ جائے گی اسی علام اقبال نے کہا کہ وہ, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھ گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات راشا سیماب ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسلمان جب سجدہ کرتے تھے تو پہاڑ اس طرح کمپتے تھے جیسے پارا کمپتا ہے ایسے سجدے کرتے تھے بلکہ یہاں تک انہوں نے نکتہ پیدا کیا اور ہمارے حضرت نے یہ شعر کسی کو خط میں لکھا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 مزہ تو ہے کہ اتنے سجدے کیے کہ پتھر پہ نشان پڑ گیا نشان سجود تیری جب پہ ہوا تو کیا ایک ایسا ہے کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے اللہ اکبر کبیر ہے تو کیسے یہ لوگ سجدہ کرتے ہوں گے سنی نا مصرو فلسطین میں وہ آگا میں نے اللہ مصر اور فلسطین کی سیر کے لیے گیا اور ہمارے حضرت نے بھی یہ شعر پڑھا سنین مصر و فلسطین میں وہ آزام اینے کے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو رش آئے سیماب کہ پہاڑ کانپنے لگ گئے تھے ان اذانوں سے اور آج ہماری اذانوں سے بندے نہیں جاگتے فرق دیکھ لا ہیں کیسے مجھے الفاظ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 میں نے کہا نہیں اللہ نے کہا میں شارک سے بھی قریب ہوں تو دل دل سے بھی قریب ہے وہ آپ کے اندر دل سے آگے کیا ہوتا ہے میں نے کہا روح ہوتی ہے روح رو نکل جائے تو بندہ ختم ہے تو جب اللہ کسی کے قریب آتا ہے اتنا قریب آتا ہے کہ اس کی شارک اس کے دل حتیٰ کہ اس کی روح سے بھی قریب ہو جاتا ہے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 مدینے میں بڑا مجاہدہ کی زندگی گزاری اور پتہ نہیں دس دس گھنٹے مراقبہ کرتے تھے حضرت میں آخری عمر میں اتنی روحانی پاور پیدا ہو گئی اتنی روحانی پاور اللہ ایک پٹان تھے اوپر سے نقش بندی اور تیسرے مدینے کے پیر کہلاتے تھے جب پاکستان آتے پانچ پانچ سو بندے ان کی مجلس میں ہوتے حضرت مراقبہ کرواتے تو یوں انگلی ہلاگ دور الدی دور اللہ کرتے تو پانچ سو بندہ لوٹ پوٹ ہونے لگ جاتا تھا اتنی طوی توجہ اتنی کبھی توجہ تھی اور حضرت پینٹ کوٹ والے کو اپنی مجلس میں نہیں پہننے دیتے تھے اور جو بیٹھتا ایک کہتے ہیں کہ ہائی سپریم, سپریم کوٹ کا جج ملنے آیا وہ پینٹ کوٹ میں آ گیا تو حضرت ایسے شاہین کی نظر سے دیکھا کہا یہ کیا انگریزوں کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کی ٹائی میں انگلی ڈال کے اس نے کہا جی میں حضرت کھول دوں گا نہیں میں خود کھولوں گا یوں کھول کر اون مارتے تھے اتار کے کہ یہ کیا انگریزوں کا لباس پہنا ہوا آپ نے یہ کیا ہے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 تو پھر اللہ تعالی علوم و معرف عطا کرتا ہے پھر اس کو علم کے لیے زیادہ کتابیں نہیں پڑھنی پڑتی نہ ہو ملت اللہ پھر اللہ اس کو علم لدنی نصیب فرما دیتے ہیں اس لیے جب قرآن پڑھیں تو قرآن سے پہلے قرآن پڑھنے کی تیاری کریں یعنی کہ انداز ہوں جب قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھوڑا سا ذکر فکر کریں اوز باللہ پڑھیں استغفار کریں نفس کو اپنے سے دور کریں پھر جو سوچیں کہ یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا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 اصل میں وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ ایسے توتے کی تیرے دنان پڑھتے ہیں ایسا پڑھا کرو جیسے آپ پر نازل ہو رہا اس کیفیت کے ساتھ پڑھو گے پھر تمہیں اللہ کے ساتھ صحیح رابطہ نصیب ہوگا پھر انہوں نے اس پر شیر بنایا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب کہ قرآن کے دل کے اپنا نزل نزلہ کلبک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 اللہ ہے جانتا بھی ہے پھر کہ اللہ یرا اور اللہ دل کی بات بھی جانتا بے شک ہم جانتے ہیں جو بندے کے دل میں وسفے سے آ رہے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں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 یعنی ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہو گئے دونوں طرف سے اشارے ہو گئے سبحان اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں با, کہ میں اللہ کی تجلیات میں گم ہوں اللہ کی تجلیات میں گم ہوں پھر تو بات ہی اور ہو جاتی ہے عالم بے اللہ اللہ یار کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہر بندے کو دیکھ رہے کون کیا کر رہے اس لیے ہر پریشانی کے حل کے لیے میں نے ایک وظیفہ انٹرنیشنل وظیفہ جو وہ مرد مومن تھا نا رجل الم مومنو یک تو میں ایک بندہ درپردہ مسلمان ہو گیا تھا اور پھر اس نے فرعن کی قومی اسمبلی سے بڑا زبردست بیان کیا نیوٹر بن کے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 بے قراری کی لطافت تنہا مجھے دے دے <سلام> اللہ ہم تو تیرے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں جنت خود ہی مل جانی ہے جنت میں ہی دیدار ہونا ہے ہمیں تو مجھے تو تم پسند ہو اپنی نگاہ کو کیا کروں تو اس لیے رٹیں گے مطلب گرچے مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے ہم تو اللہ کے نام کے عاشق ہیں اللہ کے دیدار کے عاشق ہیں یہ باقی چھوٹی چیزیں تو مل ہی جانی ہیں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 کافی عرصہ اس بات میں سوچتا رہا کہ حضر مجدد الفثانی کا ختم ہے لا حولہ ولا قوت الا باللہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ الالی العظیم ہے پوری میں حیران کہ یہ پتہ نہیں کیوں مجھے شیخ کی صوبت سے بڑے ہیرے موتی ملے تو فرمایا دیکھو حضر مجدد الفثانی اللہ کی ذات سے محبت کرتے تھے اس لئے ان کو مجدد الفثانی بنا دیا گیا انہوں نے اپنے ختم میں بھی اللہ کا صفاتی نام نہیں رکھا ذاتی نام رکھا ہے کہ حضرت نے یہ نکتہ کھولا کہ ولا قوت اللہ باللہ تک ہے آگے علی عظیم نہیں ہے کیونکہ آگے صفاتی نام ہے کہ میری کہیں توجہ ذات سے ہٹ کے صفات کی طرف نہ ہو جائے اتنا اللہ کی طرف توجہ تھی عجیب چیز ہے اس سے نقش بندیا کے مشہ صرف ذات کا ذکر کرتے اللہ, اللہ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے کیونکہ صفاتی نام کا تذکرہ کریں گے اس صفت کہیں تجلی آئے گی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 اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرا اپنا قرب اور محبت نصیف علت و فلت و ذلت سے بچا اللہ یہ مسکین آج سردی میں دور دور سے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 ہماری زندگی غالب تیری ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے اللہ یار تو ہمیں تو دیکھ رہے کبھی ہمیں اپنا آپ بھی دکھا رہا تھا ارنی میں بھی کہہ رہا ہوں مگر یہ حدیث کلیم طور نہیں یا اللہ اگر نے ہمارے نبی کو میراج کروا دیا ہم بھی تو انہیں کی اور خادم ہیں یا اللہ ہم پہ بھی ایک نظر کرم ہو جائے یا اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرماد اپنا دیدار نصیب فرماد یا اللہ اس دنیا میں اپنے ضلال پردوں میں سے کسی پردے کا ضلال دیدار نصیب فرما دے یا اللہ رہے اپنے پیارے حبیب کی زیارت نصیب فرما دے یہاں علماء شیخ الدیث مفتی کتنے دوست بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو علم کی حضوری نصیب فرما دے نمازوں کی حضوری نصیب فرما دے ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرما دے یا اللہ ہمارے مشحق کی نسبت کا عروج ہے یا اللہ اس نسبت کے صدقے ہم سب کو سادہ نسبت فرما دے ہماری نسبت کو کبھی سے کبھی بنا دے یا اللہ قرآن کا عشق و نصیب فرما یا اللہ قرآن کا عشق و جنون نصیب فرما دے یا اللہ ہمارے جتنے منصوبے ہیں اور بنیں گے یا اللہ ان سب کو اپنے فضل سے پورا فرما دے یا اللہ دنیا داروں کے پاس نہ جانا پڑے اپنے فضل سے عطا فرما دے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 یا اللہ تیری ایک نظر کی بات ہے ہماری زندگی کا سوال ہے یا اللہ ہم سب کو قبول فرما قبول فرما لے نہیں قبول کرنا پھر بھی قبول فرما لے اور یا اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا مولا تو اپنی شان کے مطابق آتا مانگ یا اللہ ظاہری بات نہیں چھوٹے بڑے جتنی غیر تقوی غیر اولا چیزیں ساری دور فرما کے اعلیٰ قسم کا تقوی نصیب فرما لے یا اللہ یا اللہ اس نسبت کے صدقے سچی سچی تکوا تہارت والی زندگی نصیح فرما لے اور ہمارے سارے دوروں ساری چیزوں کو کامیاب فرما لے جو, جو جس کے دل میں جیسے سب کی دعائیں قبول فرما آخری وقت کل کی مجلس بھی خصوصی مجلس ہوگی کل